وعلی یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین درود پاک کی فضیلت سمات کیجیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا یہ درود پاک نہ پڑھنے کا نقصان ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم دور پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد سات رمضان مبارک آ چکی اللہ تعالی اب تک کے روزے تراویح خدقہ و خیرات کھانا پکانا وغیرہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جا رہے جب گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ پیش کریں گے اچھے اچھی کے ساتھ امید ہے اس پر بھی سواب ملے گا آج بھی ایک موضوع مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے سلسلے میں لے کر حاضر ہوں موضوع ہے تو ویسے طویل اب یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں کہاں سے شروع کروں کیسے لے کر چلوں سلگتا ہوا تھوڑا سا موضوع ہے توجہ کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اگر یہ موضوع دل و دماغ میں رچ بس گیا تو بہت سارے برائیوں سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے علامہ ابن شام سے منقول ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ قہدے رسالت میں مسلمانوں کی ایک عورت چہرے پر نکاب ڈالے اپنی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لیے بنی کئی نکا کے بازار میں آئی اس سب کا سامان بیچا ایک یہودی جو سونار تھا اس کی دکان پر وہ بیٹھ گئی یو نے باتوں باتوں میں بڑی کوشش کی کہ یہ عورت اپنے چہرے سے نکاب کھول دے مگر اس نے انکار کر دیا پھر اس نے اس خاتون کے ساتھ کچھ شرارت کی اب جب اسے شرارت کی تو یہ دیکھ کر جو دیگر جو یہودی کھڑے تھے وہ کہاں لگانے لگے اسی مذاق اڑانے لگے اسی میں اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی ایک مسلمان اس یہودی سونار پر جھپٹا اور دیکھتے دیکھتے سے موت کی گاٹ اتار کیا اب اس بازار کے یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کو شہید کر دیا کے نتیجے میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی جسے تاریخ میں غزوائے بنو کئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے تاریخ اسلام کا یہ ایک واقعہ تھا تاریخ کا ایک واقعہ تھا جو میں نے آج اپنے بیان کا جو میرا موضوع ہے اس کے بنیادی طور پر آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے ذرا غور طلب بات اس میں بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو اس کے باف پر میں اپنے ان نوجوانوں کو ضرور کچھ عرض کروں گا جو گلی کونوں پر بیٹھ کر آتی جاتی لڑکیوں کو چھیڑتے رہتے ہیں وہ آوازیں کرتے رہتے ہیں ٹھیک کہ ہے آپ کہیں گے کہ وہ بے پردہ ہوتی ہیں جو بھی ہوتی ہیں مگر آپ کو کس نے اس بات کی پرمیشن دی ہے کہ آپ آتی جاتی لڑکیوں کو آواز کسے چھیڑے بلکہ گلی کونوں پر بیٹھنا ہی کوئی شرافت خاص شرافت والا کام نہیں ہے فضول قسم کی وہ بیٹھا کی عموماً ہوتی ہیں تو کبھی پان کی دکان پر بیٹھے رہتے ہیں تو کبھی ساتھ کوئی چبوترا سا بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بیٹھ کر یہ کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں ہسی مذاق کر رہے ہیں آتی جاتی مہنڈے کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا تکنا آوازیں کسنا مانتا ہوں کے بعد جو گلی سے گزرنے والی بے پردہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی شرارتیں بھی ہوتی ہے اس کا انکار نہیں کرتا میں تو آپ لیکن ایک وقت تھا کہ یہودی تنگ کر رہا ہے مسلمان عورت کو کہ کسی کا نکاب اڑ جائے اس کا چہرہ نظر آ جائے اور وہ آواز دیتی ہے تو ایک مسلمان غیرت مند مسلمان بڑھتا ہے اور اپنی کسی مسلمان عورت کو چھیڑنے کے معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں اور اس یہودی کو شہید کر دیتے ہیں اے اس, اللہ اس یہودی کو قتل کر دیتے ہیں جواب میں یہودی مل کر مسلمان کو شہید کر دیتے ہیں تو ایک کیسا دور تھا اور آج ہمارے سامنے ہے کہ یہ عجیب و غریب دور ہے کہ جیسے کہ نا کہ وہ قوم وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی آج وہ ہمشیروں کے ساتھ ہماری سوچوں پر عجیب و غریب قسم کا ایک پردہ پڑ پر گیا ہے اب دیکھیے حضرت سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے مارے جلال کے نیزا تان کر اپنی तरफ کی طرف لپ کے نئی نویلی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی اس کا کام کیا ہے نہیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا اب یہ ان کا گیرت ایمانی ہے اور لپ کے نیزا لے کر اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف کہ یہ گھر کے دروازے پر کیا کر رہی ہے وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے اسے پیچھے تھی اور رو کر پکاری میرے سرتاج مجھے مت ماری ہے میں بے قصور ہوں میرا گھر کے اندر چل کے تو دیکھیے کس چیز سے مجھے باہر نکالا ہے چنانچہ وہ صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہری رساں سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے اب بے قرار ہو کر سر آپ نے وار کیا اور اس کو اپنے نیزے میں پرولیا لیا نے بھی تڑپ کر ان کو ڈس لیا اور زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ غیرت مند صاحبی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جامع شہادت نوش کر گئے تو یہ ایک تصور ہے ہمارے معاشرے کا کہ ایک ہمارے ماضی کا تصور ہے کہ کیسے لوگ تھے اسی طرح ایک واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا میں اس کو اپنے حافظے کے مطابق ارض کرنے کی کوشش کرتا ہوں دو میاں بیوی میں ناچاکی ہو گئی تھی اب کسی وجہ سے بیوی نے شوہر کے معاملے میں عدالت میں قاضی کے پاس مقدمہ دائر کیا اب عورت پردہ تھی حجاب والی تھی چہرہ اسے چھپایا ہوا تھا جب مقدمہ چلا شوہر بھی آ گیا ٹھیک ہے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا بھائی دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے شوہر بھی فرنٹ لائن پر آیا مقدمہ چلا جب مقدمہ چلا تو گواہوں کی ضرورت پڑی اب گواہ کہنے لگے کہ جب یہ عورت اپنے چہرے سے نکاح بٹائے گی چہرہ کھولے گی تب ہم اس کو پہچانیں گے اور گھوائی دے سکیں گے اور قاضی نے کہا کہ اپنا چہرہ کھولی ہے تب چہرہ کھولنے کی باری آئی تو اس عورت وہ باپردہ عورت تھی اس کو ایک ججک سی ہوئی اور بڑی مطلب کہ وہ پریشان ہو گئی کہ میں اتنے غیر مردوں میں اپنا چہرہ کیسے کھولوں اب اس کی یہ ججک کو دیکھ کر اس کی یہ ججک کو دیکھ کر شوہر نے بڑا اثر لیا کہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ فیصلہ دینا ہے تو دے دیں تو بیوی نے اپنے شوہر کا یہ ریپلائی دیکھا کہ میرے میرا شوہر ایسا گیرت مند ہے کہ اس کو اس بات پر غیرت آ کہ میرا چہرہ نہ کھولے اس نے بھی اپنا واپس لے لیا او دونوں میں ترکیب مدینہ مدینہ ہو گئی میرا مش... خیال ہے کہ شاید میرے مدری چینل کے جو ناظرین ہیں دنیا بھر میں اس تص... جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ پہلے تو میں نے اسلام بھائی سے بات کی نا کل بے, پر... اے... بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں اکبر زمین میں قومی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ سے پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا لگی کہ عقل پہ بردوں کی پڑ گیا اثر جو میں شروع ہی اسلامی بھائیوں سے کیا ہے بہت بنیادی چیز اسلامی بھائی ہے نہ میں لڑائی کی بات کر رہا ہوں نہ میں جھگڑے کی بات کر رہا ہوں نہ میں آپ کو میں آنے کی بات لیکن ایک تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم شروع سے آخر اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کی پردے کے حوالے سے تربیت کیوں نہیں کرتے اس حوالے سے ہماری غیرت جوش کیوں نہیں مارتی اگر ہم شروع سے ہی جیسے جو بیج بوئیں گے تو ویسی فصل ہوگئے گی نا اب جیسے کہ وہ ہم سن رہے تھے کل پرسو ایک محمدی دی چہرے پہ دیکھ رہا تھا کہ جب دیوار بناتے بناتے جب دیوار بنتے بنتے ٹیڑی ہو جائے نا اب اس کو کتنی اوپر لے جائیں وہ بنتی ٹیڑی ہے ہم شروع سے ہی اس کو سیدھی دیوار بنانے کی کو کوشش کیوں نہیں کرتے ہم اپنے بچیوں کا بچپن ہی سے پردے کا ذہن کیوں نہیں دینے کی کوشش کرتے مشکل ہے ماحول بہت عجیب و غریب ہے میں بھی مانتا ہوں مگر ہم نے اپنے گھر میں یا اپنے اطراب میں کوئی ایسا ماحول رکھا ہوا جس سے ہماری گھر کی بچیاں ہماری بات قبول نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ میں بڑیوں سے تو بات کرنا ہے اب. لیکن پہلے تو میں بنیاد کی طرف آؤں کہ یہ جو چار سال پانچ سال چھ سال بلکہ دو سال تین سال کی جو بچیاں ہیں ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی پردہ کوئی فرض ہے واجد کی میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن ان کا مائنڈ کیسے بنے گا اگر یہ ابھی سے جینس کی پینٹیں اور ٹی شرٹیں پہن کر اور بالکل کھلے بندوں جیسے گھومیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے رہیے نا وہ سمجھیں گی کہ یہی یہی وہ چیزیں جو ہمارا لباس ہے ہمارا انداز ہے اور ہمارے ماں باپ اس میں خوش ہیں یہ غلط ہوتا تو ہمارے ماں باپ بچپن سے ہمیں ضرور اس سے ہٹنے کا کہتے جیسے کہ باہر چیزوں سے بچوں کو بیٹا یہ نہیں کرتے بیٹا یہ نہیں کرتے بیٹا یہ بری بات بیٹا یہ بری بات آپ کہتے نا لیکن لباس کے بارے میں ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بری بات یہ بلکہ ہمارے تو ہمیں تو یہ لباس لا کر دیا گیا ہے آج بھی اگر بازار اور مارکیٹ کے اندر بچیوں کے لیے کپڑے لینے کے لیے کوئی اس طرح کے مذہبی طبقہ جاتا ہے تو اس کو وہ لباس نہیں ملتا بچیوں کے لیے جو لباس عموماً ہمارے یہاں گھروں میں بچیوں کے حوالے سے چلا کرتا تھا ایک غور طلب بات ارض کر رہا ہوں آپ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں ظاہر ہے کہ میں آپ ہی سے بات کروں گا آپ جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا ویسی سپلائی آتی ہے یہ ہم نے دو باتیں سیکھی ہوئی ہیں ہماری ڈیمانڈ عجیب و غریب ہے ہماری ڈیمانڈ اس طرح کی چیز ہے تو ڈیفینے فیکٹریاں یا دکاندار اسی طرح کی پروڈکشن مارکیٹ میں لاتے ہیں جو بک جائیں اگر اس طرح کے لوگ آ, بچیوں کے لیے جیسے کہ عموماً کرتا شلوار ٹائپ کا اور ایک پردے والی چیز بلکہ مطلب یہاں تک میں اپنی انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر بچیوں کو فل سلیوس اگر کرتا پہنانا ہے تو مارکیٹ پہ جاؤ تو دکاندار اس طرح کے جواب دیتے ہیں کہ آپ کون سی بات کرنے کے لیے آئی ہیں یہ تو گرمی ہے اس میں فل سلیوس کپڑے کون سے بچی پہنیں گے ہمارے فل سلیوس کپڑے نہیں ہیں اب بچیوں کو ہم ہاف سلیو کپڑے پہنانے کا عادی کیوں بنائیں میں ابھی سے کیونکہ اعلیٰ امام علیہ سنت کا جو درس ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو عادت پڑتی ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے بچپن کی عادتیں بڑی پختہ ہو جاتی ہیں ایک جم جاتی ہیں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے پھر بڑے ہو کر ہمارا ان کو سمجھانا اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا اور پھر بعض اوقات ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے مخالفت شروع ہو جاتی ہے پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اولاد سمجھتی نہیں ہے تو آپ دیکھیں نا مارکیٹ کی یہ پوزیشن جو میں نے آپ کو عرض کی تو یہ مطلب نہیں ملتے لباس تو نتیجہ یہ نکلا نا کہ آخر وہ مارکیٹ سے وہ چیز ہٹ گئی تو چیز ہمارے کلچر کا حصہ تھی ہماری بچیوں کے کلچر کا حصہ تھے ہمارے بچیوں کے لباس کا حصہ تھے تو اگر بچپن سے ہی وہ مطلب کہ کچھ طرح کا جیسا بندی چینل پہ بعض اوقات دیکھتے رہتے ہیں کہ بچیاں حالانکہ تو پردہ نہیں ہوتا لیکن یہ اس طرح کے ماحول کو جب دیکھیں گے اور یہ دیکھیں تو ان کا مائنڈ بن جائے گا اور پھر ایک ایج آتی ہے کہ پھر اس کو مدنی وہ آنے سے فیضان مدینہ کی طرف بھی ان کا رُخ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ مطلب کہ ان کا یہ ذہن بن جائے گا اب جب ہم فیضان مدینہ نہیں جا سکتی تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں غیر, غیر لڑکوں سے پدا کرنا پڑے گا بچنا پڑے گا بنتا ہے نا ہاں مائن بنتا ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا میسج کی طور پر لے لیجئے پیغام کے طور پر لے لیجئے کہ مدنی چینل اس بھی ہمارا مائن بنا رہا ہوتا ہے مائنڈ چلا جیسے ابھی کل آپ نے امیر علیہ سنت کے پوتے کو دیکھا ہوگا شہزاد بلال کے جو شہزادے ہیں ہلال اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور تو دیکھیں ابھی سے سر پر جیسے یہ امام اب اچھا لگ رہا ہے نا इमामा शरीफ सर पर पे पहना हुआ है और वो कुर्ता शलवार या कुर्ता पचना पहना हुआ है चादर भी डाल दी آپ بھی تو بچوں کو چار چار پانچ پانچ چیزیں پہناتے ہیں نا وہ بھی یہ بھی پہنا یہ بھی پہنا کوٹی بھی پہنا تو پھر یہ بھی پہنا اب جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پینٹ تو اس کے اوپر شرٹ تو اس کے اوپر واسکٹ تو اس کے اوپر ایک کوٹ پہنتے ہیں پھر کوٹ بھی اس کے ساتھ ٹھنڈا بھی لگاتے ہیں جنا وہ ٹائی لگا کے بالکل بند کر دیا پھر بچہ کچھ اگر بہت زیادہ مطلب کہ مغری کا بھوت سوارے تو سر پہ وہ ہیڈ بھی چڑھا لیں گے یہ سب کچھ کر کرا کر بھی آخر مطلب یہ بھی گھومتی ہے نا چاہے گرمی ہو سردی ہو ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا فیشن کے نام پر اپنے کلچر کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بچپن سے ہی اگر بچوں کے لباس پر غور کر لیا جائے اسپیشلی میں پردے کی حالت میں پردے کے متعلق میں ضرور عرض کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ بچپن سے تربیت یہ آگے جا کر ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا سبب بنے گی جب ہماری بچیاں بڑی ہو جائیں گی اور جب یہ گھر سے نکلنے کی ماں صورتیں جو ہوں صورتیں ہیں گھر سے نکلنے کی اور اگر انہیں گھر سے نکلنا پڑ گیا تو وہ اس حالت میں نکلیں گی کہ یہ ماں ہوں گی اور میں امید کرتا ہوں ہمارا معاشرہ ابھی اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوا کہ جو ماں ماںیا لڑکی اپنی نگاہیں جھکا کر پورے پردے کے ساتھ گلی سے گزرتی ہے مطلب بگڑے سے بگڑا نوجوان بھی شاید اس پر آواز نہیں کر گا میرا اپنا ایک نکتا نظر ہے اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کال آپ نمبر آپ کے سامنے ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس طرح ایک با پردہ ایک باہ حیا اور ایک بالکل نارملی جو گزر جاتی ہیں اب جو لڑکیاں ویسے ہی مطلب کہ شرارت قسم کی ہوتی ہیں بلے وہ نکاح باندھ کر بھی نکلتی ہیں اور مطلب کہ آنکھوں سے پھر اشارے بھی کرتی رہتی ہیں نوجوان لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کو بھی دیکھتی ہوئی مطلب مختلف انداز ہوتے ہوں گے چلی جاتی ہوں گی اب ان پر یہ بش نوجوان اور مطلب ایک کوئی درست نہیں ہے یہ نوجوانوں سے مید متفق نہیں ہوں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے گلی کے کونے پر اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں گھر میں جائیں اللہ اور اس کے رسول کا نام لیں مسجد میں رہیں اور اپنی زندگی کو کام کی بنائیں گلی کے کونوں پر بیٹھ کر اپنے زندگی کو برباد نہ کریں یہ دوست کچھ نہیں دیتے یہ دوستوں میں کچھ نہیں رکھا ماں باپ کے ساتھ بیٹھیے علم دین سیکھیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کوشش کی کوشش کیجیے اور یہ گلی کچے یہ روڈ اور یہ چوک وغیرہ آباد کر کے کیوں یہ آباد کر کے کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں ایک میسج آپ کی طرح بڑھایا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی دنیا اور آخرت کو فائدہ ہوگا تو آپ قبول کر لیجئے گا البتہ آگے بڑھتے ہیں تو اس طرح با پردہ ایک تو اس طرح اگر گزرے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اس کے اوپر کوئی بات کرے نارملی طور پر با پردہ اسلامی بہنوں کی ابھی ہمارے معاشرے میں عزت ہے یہ الگ بات ہے کہ بے فردہ اور وہ بھی بہت زیادہ فیشنیبل قسم کی لڑکی جب گلی کوچوں سے گزرتی ہے تو پھر اس طرح کی اوباش نظریں اس کو تنگ کرتی ہیں کرنا یہ بھی نہیں چاہیے غلط ہے غلط ہے اگر اس کی جگہ آپ کی بہن گزرتی تو آپ کیا اسی طرح کوئی آواز کستا تو برداشت کرتے ہرگز نہیں کرتے کوشش کیا. بنائیے جو گزر رہی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے کسی کی ماں ہے کسی کی خالہ ہے کسی کی پھوپھی ہے کسی کی کشت, کشت رشتہ رکھتا ہوگا آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے اپنے ذہن کی حفاظت کیجئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے البتہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے کی حالت ملے جو مطلب کہ ہوا سو ہوا کیوں اپنے آپ کو بے پردہ کر کے اپنے دنیا بھی اپنے لیے آپ خراب کر رہی ہیں اور آخرت بھی آپ اپنی داؤ پر لگا رہی ہیں اسلامی بھائی اور گھر کے سربراہ یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کریں لیکن آپ کم از کم اپنا ذہن بنائیے حضرت سیدنا ام خلات رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا یہ جنگ میں شہید ہو گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے ماں پردہ مار گئے رسالت صلی اللہ تعالی وسلم حاضر ہوئیں اس پر کسی نے حیرت سے کہا اس وقت بھی آپ نے نکاب ڈال رکھا ہے کہنے لگی میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے حیا نہیں کھوئی اسی طرح کچھ واقعات آپ کو میں بیان کرتا ہوں یہ سلو علی الحبیب صلی اللہ تلام حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, محمد. دیکھیے کیسا پیارا ذہن ہمیں دیا جا رہا ہے ابول قریص کی زوجہ نے ام المومنی سعیدون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں دودھ پلایا تھا لہذا ابول حضرت ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رضائی والد اور ابو القیس کے بھائی افلاح ام المومن کے رضائی چچا ہوئے جب پردے سے متعلق آیات مقدسہ نازل ہوئیں تو افلاح نے حضرت ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنا چاہا آپ نے پردے کی احتیاط کے پیش نظر منع فرما دیا فی بخاری شریف میں ہے کہ ام المن فرماتی ہیں کہ پہلے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کر لوں کہ دودھ کے رشتے کی وجہ سے افلاح کا مجھ سے پردہ ہے یا نہیں کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دودھ تو میں نے ابو القیس کی زوجہ کا پیا ہے افلاح سے کیا رشتے داری اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا عائشہ افلاح کو اجازت دے دو وہ تمہارے رضاوی چچا ہیں تو اس سے ہمیں ہمارے ام ممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردے کے بارے میں اور یہ جو محرم اور غیر محرم کے جو حوالے سے جو ہوتی ہے اس کے بارے میں کتنی پیاری اور مدنی سوچ کا پتہ چلا ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضرت سیدنا بحیا بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جی خدمت سرابا رحمت میں ایک مرتبہ مصر کے سفید رنگ کے باریک کپڑے لائے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے عطا کیا اور شاید فرمایا اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک سے اپنا کرتا دوسرا اپنی بیوی کو دے دینا جس سے وہ اپنا دوپٹہ بنا لے راوی کہتے ہیں جب میں چلنے لگا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی تاکید کی کہ اپنی بیوی کو کہنا کہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا لگا لے تاکہ دوپٹے کے نیچے کچھ نظر نہ آئے ایک اور واقعہ سنیے یہ جو ابھی میں نے بیان کی یہ سننا ابھی داؤد شریف کے حوالے سے تو یہ محتا امام مالک کے حوالے سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ اب بیان کرتا ہوں کہ عمر مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت سرابہ غیرت میں ان کے بھائی عزت سیدہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدتونا حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں انہوں نے باریک دپٹہ اور رکھا تھا آپ نے اس دپٹے کو پھار دیا اور انہیں موٹا دپٹہ اوڑا دیا اچھا اب مفاصل شہیر حکیم علامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحدان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی اس دوپٹے کو پھاڑ کر دو رومال بنا دیے تاکہ اورنے کے قابل نہ رہے رومال کے کام آوے لہذا اس پر اعتراض نہیں کہ آپ نے یہ مال ضائع کیوں فرما دیا مزید فرماتے ہیں یہ ہے عملی تبلیغ اور بچیوں کی سخی تربیت اور تعلیم اس دوپٹے سے سر کے بال چمک رہے تھے فکر حاصل نہ تھا اس لیے یہ عمل فرمایا گیا تو ہمیں یہاں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ پردے کے متعلق ہمارے صحابیات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دیگر وہ بہت سارے واقعات ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات ہیں ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واقعات ہیں بہت سارے واقعات ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے بدری انتجا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بے پردگی اور بے پردگی میں جو بہت زیادہ جیسے کہ بازاروں کا رخ کرنا نکلنا گھر میں دل نہ لگنا اس پر غور کر لیجئے آپ غور ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے اگر زینت کرنی ہے فیشن کرنی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ زینت اور فیشن یہ تو شوہر کے لیے ہے باہر والوں کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں باہر کیا ہے باہر تو پردہ ہے باہر تو برقا ہے باہر تو خود کو چھپانا ہے نہ کہ اپنے زینت کو اپنے زیورات کو اور اپنے لباس کو مطلب کہ یوں نمایاں کرنا غیر مردوں کے آگے کس قدر یہ عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی بات ہے مطلب بھی کوئی حیرت ہوتی ہے مطلب بات کرتے ہوئے غیر مرد سے ایک عورت کو کس قدر ہچکچانا چاہیے حیا کی باتیں کر رہا ہوں میں حیا کی باتیں کر رہا ہوں میں حیا کی باتیں کر رہا ہوں اور بعض باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو مضامین ملتے قرآن اور حدیث کے اس کو اپنے پیشے نظر رکھیے بے باقی اچھی نہیں ہے مانتا ہوں کہ میڈیا نے حالات نے معاملات نے معاشرے نے اس کام پر کو بہت مشکل کر دیا ہے لیکن افضل و اعمال احمد جو افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو اس کا سواب بہت زیادہ ملے گا عورت کی جو اصل چیز تھی دیکھیں اسلام نے عورت کو دفاع دیا نا. یہی اسلام ہمیں پردہ کا درس دے رہا ہے ہمیں گھر پہ بیٹھنے کا درس دے رہا ہے اور اگر عورت اس طرح بے باکی کرتی ہے اور اس کو مطلب نیگیٹو لیتی ہے تو عورت تھی کیا اسلام سے پہلے عورت کی پوزیشن کیا تھی اسلام سے پہلے عورت کی اوقات کیا تھی نہیں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں واقعی عورت کی اوقات کیا تھی کچھ بھی تو نہیں تھا اسلام نے باقاعدہ عورت کے احکام بیان کے پرانے پاک میں پوری ایک سورت کا نام سور نشان رکھا مردوں کو عورتوں کے متعلق کیسے احکامات جاری کیے وراثت کے حوالے سے کیسے احکامات جاری کیے پردے کا پردہ بھی دے کر عورت کو تحفظ تو دیا گیا ہے ایک پروٹیکشن مال بنا دی گئی ہے عورت کے لیے اگر یہ اپنی پروٹیکشن مال کو توڑ کر ہی خود اپنے پروٹیکٹڈ ایریا سے باہر نکلتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ جناب یوں یو یو یو تو جو حالات معاملات ہیں وہ سب کیا کوئی نہیں جانتا تو اس طرح لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں تنگ آ جاتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے تو میڈیا کو چھوڑے میڈیا جو بھی کر, کیا کر سکتا میڈیا کے لیے ہم دعائی کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو مطلب کہ اس غسل ہو جائے یہ ستھرا ہو جائے صاف ہو جائے اور ہمارے گھروں سے وہ چیزیں نکل جائیں جو ہمارے گھر میں بے حیاں بے پردگیاں اور ہمارے اخلاق کو برباد کر دینے والی ہیں دیکھیں امام احمد امام محمد بن احمد زہبی علیہ رحمت علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں منقول عورت پردے کی چیز ہے پت اسے گھر میں قید رکھو کیونکہ عورت جب کسی راستے کی طرف نکلتی ہے تو اس کے گھر والے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے وہ کہتی ہے میں مریض کی بیمار پرسی کے لیے جا رہی ہوں تو شیطان مسلسل اس کے ساتھ رہتا ہے یا تک کہ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور عورت کو عبادت وغیرہ کسی نیک کام میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رضا حاصل نہیں ہو سکتی جیسی وہ گھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور جائز کام میں خاون کی اطاعت کر کے حاصل کر سکتی ہے اب یہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے اس کی ایک وجہ کچھ ہماری بھی سستی ہے اسلام بھائیو ہم نے بھی بہت سارے گھریلو معاملات کام کاج ایون کے سودا وغیرہ جو لانا ہے خریداری کرنی ہے وہ بھی ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کے سپٹ کر دیا ہے پیسے دے دیے اب آپ کر لیجئے گا ایون کے شادی بیاہ کے معاملات دے لیجئے اور دیگر معاملات دے لیجئے عورتوں کے سپورٹ گھر کے اندر اس ایک بہن ہے ہے ایک عورت ہے, اسے مشورہ صورتوں میں ہم کر لیتے ہیں لیکن نظام اور سارا نظام سپرٹ کر دینا یہ درست ہے مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں نارمل سے بات کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے رجال علی النساء قرآن مردوں سے کہتا ہے کہ مرد ہے نا یہ گھر کے افسر ہے مرد گھر کا حاکم ہے گھر ایک ادارہ ہے ایک شوبہ ہے ایک مطلب ایک گھر ایک مطلب جو سمجھے کہ واقعی ایک چار دیواری ہے پورا ایک سسٹم ہے اور اس, اس کو چلانے کے لیے مرد جو ہے نا یہ اس کا سربراہ ہے یہ اس کا حاکم ہے یہ اس کا پروپر نازم ہے وہ اس کے ہاتھ میں سارا سسٹم اور سارا نظام ہے عورت کو عورتوں کے کام کی تقسیم ہے مردوں کو مردوں کے کام کی تقسیم ہے عورت کہے کہ میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں میں گھر میں بیٹھ کے بور ہوتی ہوں آپ کو آپ کو سلیبس نہیں پتا آپ کو آپ کا نصاب ہی نہیں تبھی تو بور ہوتی ہوں آپ کی آپ کو آپ کے پاس تو جو ذمہ داری ہے وہ تو بہت بڑی ذمہ داری آپ کے پاس تو ذمہ داری بچوں کی اعلیٰ تربیت ہے بچہ تو بہت بعد میں باپ کی طرف آتا ہے شروع سے ایک عرصے تک وہ تو ماں کی گو سے چمٹا ہوا ہے وہ تو ماں کی تربیت گاؤں میں پرورش پا رہا ہے اور وہاں سے لے کر آگے بڑھنے تک جو وقت ماں اس کو دیتی ہے جو ماں کی تربیت وہ لیتا ہے جو ماں سے وہ سیکھتا ہے وہ تو بڑی عجیب وہ تو بڑا الگ سے ایک ٹاپک ہے بات تو بڑی مطلب رات کو آتا ہے بعض اوقات تو جب بچے جا رہے ہوتے ہیں مدرسے اسکول میں تو والد صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو والد صاحب کام سے آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں کئی کئی دنوں سے تو, تو بعض اوقات باپ کو دیکھتے تک نہیں ہو جو کچھ اولاد کے ساتھ ہے وہ تو ماں ہے ماں کی نالج ماں کا مطالعہ ماں کی معلومات ماں کی تربیت ماں کی نگہداشت ماں کی پرورش ماں کا قرآن کے حوالے سے تربیت کرنا ماں کا پردے کے حوالے سے تربیت کرنا ماں کا نرمی اور اخلاقیات کے حوالے سے تربیت کرنا آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے ریلی اب تصور کیجئے آپ کے پاس کتنی بڑی ذمہ داری ہے ساری ذمے نبھا کر ایک عورت پھر شوہر کے گھر جاتی ہے تو وہاں کی ذمہ داریاں نبھاتی یعنی جب بیٹی بنی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ ذمہ داری نبھانی ہے جب بیوی بنتی ہے تو شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنا وہ ذمہ داریاں نبھانی ہے جب بہو بنتی ہے تو ساس اور سوسا کے ساتھ کیا ذمہ داری ہے وہ نبھانے شروع کرتی ہے جب ماں بنتی ہے تو ماں بن کر کیا ذمہ داری وہ نبھانی شروع کرتی ہے آپ کے پاس تو بہت بری ذمہ داری ہے آپ کن کاموں میں لگ گئی تو عورت کو تو ویسے ہی مطلب کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے چھپا کر رکھنا چاہیے اپنی عفت کی اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ گھر کا سودا گھر کی سامان خود لانے کی کوشش کرے اور بلا اجازت شرعی بلا وجہ اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو آپ اس طرح مطلب کے بازاروں میں بھیجنا بند کر دیں لباس کے حوالے سے میں نے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کی کہ ان کو لباس اس طرح کا پہنائیں کہ ان کی عزت کی حفاظت رہے ان کا جسم ڈھکا رہے بچپن سے ہی تربیت دیں کہ ایسا نہ ہو کہ لباس ان کی ذہن کی ذہن کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتے ہیں ان کی سوچ کی ڈائریکشن کو تبدیل کرتے ہیں لباس سے باقاعدہ ڈائریکشن تبدیل کر آپ چلے آپ دیکھ لیجیے اب لباس پہنے آپ دیکھیں لباس کی کتنی بڑی اہمیت ہے جب آپ کسی مذہبی آدمی سے ملنے جاتے ہیں اب اپنا لباس بدلتے ہیں کہ کسی مقدس مقام پہ جاتے سب پر ٹوپی رکھتے ہیں لباس تبدیل ہو جاتا ہے یعنی لباس یہ انسان کی ذہن کی عکاسی بھی کرتا ہے میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں مجھے اشارہ ہو رہا ہے کالس آئی ہوئی ہیں آئیے پہلے کالس لے لیتے ہیں سلو البی باپا کی زیارت بھی کرواتے رہیے اور ہمیں کال بھی سناتے رہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام آصف قادری میں ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں سب سے پہلے تو میں نے یہ عمران بھائی نگران شورہ سے معافی مانگنی ہے تو ان بیان سنتا تھا ادھر ساؤتھ افریقہ میں تو میں ان کو مذاق کرتا تھا ابھی اللہ کرے یہ مجھے معاف کر دیں آپ پلیز ان کو بتانا کہ آصف نے فون کیا تھا تو وہ معافی مانگ رہا تھا So, اس کے بعد میری والدہ کو بھی ٹھیک ہے ابھی ایک ماہ اوپر ہی ہوگا ان کو میں نے پھر ان کا بیان سنا اور میں گناہ گار ہوں اور گناہ کرتا تھا اور میں نے نا پہنے تھی اور ہاتھ میں ایک بلیکلٹ تھی وہ بہت میں پھر ان کا بیان سنتا رہا سنتا رہا اور تم انہیں کی اپنے گناہ برے بات سبھی چھوڑنے کا گناہ چھوڑ لے گا تو میں نے اگر صاحب کو بھی دیکھا پھر اس کے بعد مسئلہ میں نے اگر صاحب کو دیکھا ہے خام میں تو میں نیت کرنی تھی اسی دن پھر میں نے داڑھی بھی ابھی مچھر رکھ لی ہے اور سنگوں کو بھی اندر کرا ہوں تھوڑا تھوڑا کھانا کھانا سنگت سے کھانا کھانا اور اس کے بعد رسوا اور داڑھی فری بھی رکھ لی ابھی یہ بات کرنی ہے کہ میرا پیغام حضرت صاحب کو دے اور اپنے نے شرح سے بولنے کے مجھے معاف کر دے تو میں نے حضرت صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ حضرت صاحب مجھے ایک مرتبہ کھانے سے بلا رہے ہیں نجانے مدینہ میں چیزوں تو اس کے بعد کچھ دن میں نے پھر یہ خواب دیکھا ہے میں نے بڑے اچھے طریقے سے کھا دیکھا ہے بڑا تیز دیکھا ہے کہ میں حضرت صاحب کو کھانا کھلا رہا ہوں اس کے کھانا کھانے کے بعد ان کو میں کل کھلائی ہے یہ انے کے بعد حضرت صاحب اور نئے اور میرے والد صاحب ہم کہیں سے گئے ہیں کسی مزار سے اس مزار سے حضرت صاحب اندر چلے گئے ہم دروازے باہر کھڑے ہوئے ہیں تو اس کی میں عمران بھائی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور حضرت صاحب سے یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرے ابھی ہم مارکیٹ پڑتے ہیں الحمد للہ اور مدد کرنے بھی لگایا ہوا ہے ابھی بھی الحمد للہ دیکھ رہے ہیں تو صلی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ ساؤتھ افریقہ میں خیر آپ کو کہیوں، ٹیلی فون پہ تو نہیں پہچان سکتا البتہ آپ کی یہ بڑا پن ہے کہ آپ اس طرح معافی مانگنے کے متعلق فون کر رہے ہیں بلکہ آپ کا یہ انداز بہت اچھا ہے میں آپ کو بظاہر مطلب شکل یا سرا ذہن میں نہیں ہے البتہ اگر کہیں آپ نے میری کو حق تلفی کی ہے تو میں نے آپ کو معاف کیا ہے بلکہ آج تک جس جس نے بھی حق تلیفی کی بلکہ الحمد شب برات کو امیل سنت کی موجودگی میں اگر کسی نے میری رقم بھی دبا لی ہے اب تک میں نے سب کو معاف کیا ہوا تھا اور اپنے سارے حقوق معاف کیے ہوئے اللہ تعالیٰ بھی سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے بخش دے اور میری مغفرت کر دے اور اپنے کرم سے بے حساب مجھ گناہ گار کو جنت میں داخلاتا فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو گھری کے رحمت کرے ان کو جنت و فرجوس ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام عطا فرمائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پروس عطا فرمائے اور یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ سنو تو بھرے ماحول کو لبیک کہا اور گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کا راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں رب کریم آپ کو استقامت عطا فرمائے آپ کے صدقے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے خواب جو آپ نے میرے سنت کا دیکھا بظاہر تو ظاہر کے اچھی اچھی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو خیر کے پہلو ہوں اللہ اس کی برکت عطا فرمائے اور باپا نے اگر آپ کو فیضان مدینہ کی دعوت دیے تو اتقاف جاری آ اگر آپ سننے تو میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آ اور مدری مرکز میں آ کر ارتقاف کی سادت بھی حاصل کیجیے ہو سکتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر کوئی اسی طرح کھانے پینے کی ترکیب بن جائے جو خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت میں بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے بہاریں اور برکت عطا فرمائے سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد کون سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ السلام میرا نام میں سمجھ میں مجھے بتا دیجئے گا جی سخت پردہ ہے سخت پردہ ہے بلکہ بدقسمتی سے تو یہ آپس میں بڑے فری ہوتے نظر آتے ہیں ان کو بالکل فری ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے اور بہت ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ فری ہو جاتے ہیں اور فری ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مستی مذاق اور کھیل وغیرہ بھی کرتے ہیں تو سخت پردہ ہے بیوی بی کا اور سالی کا بچوں کی خالہ ہم کہتے ہیں ایک حیا کے تقاضے کے پیش نظر کہ اس طرح مطلب کہ سالی کہنے کا لفظ ہے نا وہ اتنا زیادہ زبان پر جچتا نہیں ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ کو بیٹے اور بیٹی کی شادی کی مبارکباد ہو آج مبارک کرنے پنڈی میں بہت اچھا ہوا ہے آپ پنڈی میں نہیں آئے ہمیں بھی پنڈی ہم والوں کو تھوڑا سا السلام علیکم و رحمۃ اللہ و وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ کہیں آنے جانے کے حوالے سے تو ایک طرح سے معذرت ہی ہے معذور آ... میدو سے ہو گئے ہیں. البتہ آپ نے مبارکباد دی بچوں کی شادی کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو تمام مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں نصیب فرمائے صلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کورس صاحب کی آ رہی ہیں میں ایک اور مدنی پھول ارض کرتا چلوں کیونکہ بات چلی تھی لباس کے حوالے سے تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا دو زخیوں میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں ان میں ایک جماعت ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننجی ہوں گی دوسروں کو اپنی حرکتوں کے ذریعے بہکانے والیاں اور خود بھی بھیکی ہوئی ان کے سر مختی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی اور اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے پائی جاتی ہے عکیب المت مفصر شہید مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کے ان الفاظ جو پہن کر ننگی ہوں گی کہ تحت فرماتے ہیں یعنی جسم کا کچھ حصہ لباس سے ڈھکیں گی اور کچھ حصہ ننگا رکھیں گی یا اتنا باریک کپڑا پہنیں گی جس سے جسم ویسے ہی نظر آئے گا یہ دونوں عیوب آج دیکھے جا رہے ہیں انہوں نے برسوں پہلے لکھی تھی یہ شرع اور آج کی کیفیت تو میرے مدیجہ کے نازی سمجھ سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ڈھکی ہوں گی شکر سے ننگی یعنی خالی ہوں گی یا زیوروں سے آراستہ تکوے سے رنگی ہوں گی اور کوہانوں کی طرح ہوں گی کہ تحت فرماتے ہیں کہ اس جملہ مبارکہ کی بہت تفسیریں ہیں بہتر تفسیر یہ ہے کہ وہ عورتیں راہ چلتے شرم سے سر نیچا نہ کریں گی بلکہ بے حیائی سے اونچی گردن کیے سر اٹھائے ہر طرف دیکھتی لوگوں کو گھرتی چلیں گی جیسے اونٹ کے تمام جسم میں کوہان اونچی ہوتی ہے ایسے ہی ان کے سر اونچے رہا کریں گے تو یہ جو حدیث اور پھر میں نے جو شرح بھی آپ کے سامنے بیان کی وہ اسلامی بہنیں جو اس کی زد میں آ رہی ہیں وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں اور وہ اسلامی بھائی جن کو پتہ آئے گا جو اسلامی بہنیں زد میں آ رہی ہیں آپ کو کیا ہو گیا کیوں اس طرح بھاگتے ہو کیوں اس طرح لپکتے ہو اکثر نظریں جھکی رہیں گی حیا سے نظریں جھکی رہیں گی ان شاء اللہ اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیے ان بے پردہ عورتوں سے اپنی نگاہوں کو بچائیے جی اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے آپ کے دل میں عبادت اور ایمان کی وہ لذت عطا فرمائے گا جس کو آپ محسوس کریں گے بد نگاہی سے بڑی روحانیت چلی جاتی ہے مت دیکھیے یہ چاہے وہ ٹی وی کے سکرین پر ہو یا نیٹ پر ہو کمپیوٹر پر ہو بازار میں ہو دکان ہو کہیں بھی ہو بچنے کی کوشش کیجیے کون سنائیے اچھا ٹھیک ہے آنے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یہ اپنے جو گھر سے نکلنے کے حوالے سے جو میں نے عرض کی تھی اس کے متعلق ایک مدنی پھول یہ تھا کہ بعد اسلام بین ہماری جاب کرتی ہیں تو جاب کرنے کے حوالے سے جو ملازمت کرتی ہیں ان کے لیے میں یہ ضرور ضرورت کروں گا کہ عورت کی ملازمت کے حوالے سے میرے اقاطت امام اہل سنت نے پانچ شرط عطا فرمائی ہیں نمبر ایک کپڑے باریک نہ ہوں جن سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ ستر کا کوئی حصہ چمکے نمبر دو کپڑے تنگ اور چست نہ ہوں جو بدن کی حیت یعنی سینے کے ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں بالوں یا گلے یا پیٹ کی کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو کبھی نہ محرم کے ساتھ خفید یعنی معمولی سی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو اس کے وہاں رہنے یا وہاں آنے جانے میں کوئی مزنہ فتنہ یعنی فتنے کا گمان نہ ہو یہ پانچوں شرطیں اگر جمع ہوں ہیں تو خرج نہیں اور ان میں ایک بھی کم ہے تو ملازمت وغیرہ یہ حرام ہے پھر امیر علیہ سنت لکھتے ہیں جہالت بے باقی کا دور ہے مسکورہ بیان کردہ پانچ شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے آج کا دفاتیر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ عز وجل اکٹھے کام کرتے ہیں اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی بے تکلفی اور بد نگاہی سے بچنا قریب ناممکن ہے لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو قصب اختیار کرے یہاں وہ اسلامی بھائی بھی توجہ کریں جو اپنے چیمبر میں آپ کو کوئی بھی پروفیشن ہے اپنے چیمبر میں اپنے آفس میں الگ سے ایک نوجوان لڑکی کو ایک الگ سے لڑکی کو اجنبی لڑکی کو آپ بٹھاتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ وقت تنہائی کا آپ کو بھی ملتا ہے ایسی اسلامی بہن جو جاب کرتی ہے میں تو اس کو بھی سمجھا رہا ہوں آپ کیوں کرتی ہیں ایسی جاب کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اور ایسے شخص نے کیوں اپنے آپ کو اس قدر اندر میں مبتلا کیا ہوا ہے آخر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایسے کاؤنٹر پر آ کر بیٹھے ہیں غیر مردوں سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور بالکل بے پردگی ہوتی ہے اس طرح پی اے بننا پرسنل या بننا یا جو بھی مطلب کہ اس طرح کی پوسٹیں ہوتی ہیں جس میں کیا میں ارض کروں اسلامی بھائی پر اسلامی نے سب سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یہ پانچ شرطیں اعلیٰ تمام سنند بیان کی جو گھر میں ہی جو کام کاج کرتی ہیں ان کو بھی ان پانچ شرطوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بد نگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا سخت دشوار ہوگا اگر آپ نے ایسی کام والی گھر میں رکھی بلکہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی بر... تباہ و برباد ہو سکتے ہیں غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفی یعنی معمولی سی تنائی بھی حرام ہے گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے جیسا گھر میں کام والی نہ رکھنے میں ہی عافیت ہے اور اگر رکھنا ہے تو پھر اپنے اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے اور ایسی رکھیے جو پردے کے حوالے سے لحاظ بھی رکھتی ہو ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی جاب کا اپنی ملازمت کا پوسٹ مارٹم کیجیے جائزہ لیجئے کہ زندگی چند دنوں کی ہے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ملازمت تو جاتے جاتے ہی موت آ جاتی ہے ملازمت پڑے پرے پرے موت جاتی ہے ترقیاں اور یہ سارے ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گے ہم ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے کہ کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن ہے آئیے مل کر اس معاشرے سے بے پردگی کو اس بے حیائی کو دور کرنے کی کوشش کریں صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں گھر کے اندر تبدیلی لائیں اخلاقیات کے, کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ جہاں شوہر کو جہاں والد کو جس حد تک جتنی سختی کی شریعت نہیں جاتی ہے اس حد تک جائے غیرت کے نام پر ظلم مت کیجیے لوگ غیرت کے نام پر ظلم کرتے ہیں غیرت یہ ظلم نہیں کرواتی جو غیرت ایمان وہ کچھ اور ہے اب کے نام اب غیرت کے نام پر عورت کو بے دردی سے مارنا غیرت کے نام پر یہاں تک کہ عورت کا خون کر دینا تیزاب چھڑک دینا ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا آگ لگا دینا سد وق کرنا ان کو بالکل مطلب مار مار کر ان کو ادمہ کر دینا یہ کس نے کہہ دیا آپ کو نکی کی دعوت دی ہے اور جو شریعت نے جس جو باؤنڈری ہماری بنائی ہے اس باؤنڈری میں رہنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا گھر یہ اسلام کے مطابق ہی اسلام کے سانچے میں ڈھلے نہ کہ ہم مطلب کہ ظلم و ستم کریں بعض میں غیرت کے نام کرتے ہیں خبریں آپ کو پتا ہے مجھے ہی پتا ہے اور اس طرح غیرت کے نام پر بہت قتل و غارت گیری ہوتی ہے اور بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے عورت کے اوپر ظلم و ستم کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے جو شریعت نے ایک طریقہ کار بیان کیا ہے سمجھانے کا سکھانے کا بتانے کا اور اس کا ذہن بنانے کا اس پر چلیں اور نما نے سن سے رہنمائی لیں دارست رہنمائی لے, لے, لے, لے لیجیے کہ میں کیا کروں اسلامی بہنیں اپنے آپ کو باپڑتا بنا لیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اب بچپن سے ہی ہمارے بچوں کی اسلام کے مطابق درست تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین بجاین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئی امیر سنت کی طرف چلتے ہیں دعا اور دیگر معاملات سے فارغ ہو چکے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ